الحمد لله رحبا والصلاة والسلام ولا من لا نبيه بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم صد اللہ آج کے درس کا آغاز سورہ انفال کی آیت نمبر انتیس سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے یا منو ان تف اللہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا یا فرقانہ تو اللہ پاک تمہیں تین انعامات عطا کرے گا نمبر ایک نور بصیرت عطا کرے گا نمبر دو کم سیاتی کم تمہارے گناہ معاف کر دے گا یغفر نمبر تین تمہاری مغفرت فرما دے گا ولّہ حضول فبر العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے عربی زبان میں تقوی کا معنی ہے بچنا اور اصطلاح میں تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین پیدا ہو جائے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے اللہ میرے ہر جذبے اور خیال سے آگاہ ہے یہ ہے تقوا اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کر لے گا تو میں اس کو تین انعامات دوں گا پہلا انعام فرقان فرقان کا معنی ویسے ہوتا ہے فرق کرنا فرق کرنے والی چیز سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا حق اور باطل میں فرق کرنا ایمان اور کفر میں فرق کرنا تو عام طور پر فرقان کا معنی کیا جاتا ہے نور بصیرت اللہ کہتے ہیں جس کے اندر تقویٰ ہوگا میں اس کو نور بصیرت عطا کر دوں گا کہ ایسی جگہ جہاں گناہ سے بچنا بظاہر بڑا مشکل معلوم ہوگا تو میں اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان کر دوں گا یا کوئی ایسا مسئلہ جس میں وہ اشتبا کا شکار ہو جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز حلال ہے یا حرام تو میں اس کے لیے اس اشتباء کو دور کر دوں گا اس کے لیے سمجھنا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے میں اس کو نور بصیرت عطا کر دوں گا تو دل میں تقوا کی وجہ سے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے غلط اور صحیح کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے دوسرا انعام یہ بیان فرمایا ان کم سی آتی کم تمہارے گناہوں کے آثار مٹا دوں گا اور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا دنیا میں تیسرا انعام فر لقم اور آخرت میں تمہیں معاف کر دوں گا اور جنت کا حقدار بنا دوں گا تو اس ایک آیت کریمہ میں اللہ نے تقوا کے تین انعامات بیان فرمائے ہیں دوسرے مقامات پر اللہ نے تقوا کے مزید انعامات اور فضائل بیان فرمائے مثلا سورت طلاق میں فرمایا ممت اللہ یج اللہ مخرجا جس کے اندر تقویٰ ہوگا تو میں اس کے لیے مشکل سے مشکل مقام پر بھی نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دوں گا گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان کر دوں گا دوسرا من ہائی سلاح اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اسے رزق ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا اسی طرح فرمائے یسرا جو اللہ سے ڈرے گا جس کے اندر تقوی کی صفت ہوگی میں اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دوں گا سورہ توبہ میں فرمائے کہ ان اللہ اللہ تقوے والوں سے محبت کرتا ہے اور سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ, کہ ان نلیل متقین بے تقوے والوں کے لیے کامیابی ہے تو قرآن کریم میں تقویٰ کے بے شمار فضائل اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے تو وہ لفظ ہے تخوا اس میں سارے دین کا خلاصہ آ گیا تو دل کے اندر اللہ پاک کے حاضر ناظر ہونے کا یقین ہو جائے اور نیکی اور بدی کی خلش پیدا ہو جائے آدھی سے ثابت ہے کہ سروعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات صحابۂ کے کسی نصیحت کی درخواست کرتے یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیں تو آپ تقویٰ کی نصیحت فرماتے تھے اتق اللہ حیث ما ہے جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے درخواست کی اوسنی مجھے کوئی نصیحت فرمائے تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا سہ التا رسول اللہ صلی اللہ علیہ من تم نے مجھ سے اس بات کا سوال کیا ہے جس بات کا سوال میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا میں نے بھی حضور سے یہی درخواست کی تھی یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے تو حضور نے فرمایا تھا اوسی کبھی تقوی تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا تنہو ری شعی اس لیے کے تقوا یہ ہر چیز کی بنیاد ہے ہر چیز کی اصل ہے بلیہ کبی جہاد اور جہاد کو لازم پکڑنا تنہو رہبانیت السلام اس لیے کہ جہاد یہ اسلام کی رہبانیت ہے دوسرے مذاہب میں رہبانیت کا تصور یہ کہ دنیا چھوڑ دو فرمایا کہ اسلام کے اندر رہبانیت یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے دین پر چلنے کی اور ساری دنیا کو چلانے کی کوشش کرو یہ اسلام کی رہبانیت ہے اور فرمایا کہ علیہ کا بکر اللہ وطلاَ اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو ان نحو روح کا فل سما وذکر کا تمہیں آسمان سے مدد حاصل ہوگی اور دنیا میں تمہارا ذکر ہوگا تو حضور سے جب کوئی نصیحت کی درخواست کرتا تو آپ مختصر الفاظ میں اسے تقوی کی نصیحت فرماتے ہیں تو تقوا میرے بھائیوں یہ سارے دین کا حاصل ہے عبادت کا مقصد بھی یہ کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے یا سبدو ربکم النبی قبل کم لعلکم ستون عبادت کرو اپنے رب کی تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے روزے رکھنے کا حکم دیا تو فرمایا روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے قربانی کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ تمہارے جانور کو اور گوشت اور خون کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تو تمہارے دنوں میں موجود تخوا کو دیکھتا ہے تو اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دے جو کہ اللہ کو مطلوب ہے تو فرمایا کہ اے ایمان والوں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کر دے گا اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور آخرت میں تمہاری مفرت فرما دے گا ولہ حضل فضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے از یم کرو بیکل کا فرو لو کا او یتلو کا او یو خریجو اور اس وقت کو یاد دیئے جب کافر لوگ آپ کے بارے میں بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دے یا آپ کو قتل کر دے یا آپ کو مکہ سے نکال دے یہ واقع حجرت کی طرف اشارہ ہے جب اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو حجرت کی اجازت مل گئی تو حضور نے مسلمانوں کو تو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ لیکن خود حضور مکہ سے نہیں نکلے اس وقت تک جب تک کہ خود آپ کو بھی اجازت نہیں مل گئے جب مسلمانوں کی اکثریت مکہ سے مدینہ کی طرف چلی گئی تو مشرقین پریشان ہو گئے کہ اگر محمد بھی چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان ان کی قیادت میں متحد ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ہم پر حملہ کر کے مکہ پر ثابت ہو جائیں گے لہذا انہوں نے سوچا کہ محمد کی قسمت کے بارے میں اللہ کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ دار النوا میں جمع ہوئے مکہ میں یوں سمجھے کہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس دار الندا اس میں جمع ہوئے اور وہاں مشورہ کیا ہر قبیلے کا سردار تھا اور شیطان بھی نجد کے سردار کے روپ میں اس مشورے میں شریک ہوا مختلف رائے دی گئی ابن حشام کی رائے یہ تھی کہ معاذ اللہ محمد کو زنجیروں میں جکڑ کر کسی مکان میں بند کر دو تاکہ نہ اسے کوئی مل سکے نہ یہ کسی سے مل سکے ابلیس اٹھا جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا اس نے سختی سے اس تجویز کی مخالفت کی نے کا جانتے نہیں ہو محمد کے جان اشاروں کو محمد کے صحابہ کو جب انہیں پتا چلے گا کہ محمد کسی مکان میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پڑے ہیں تو وہ حملہ کر کے ان کو چھوڑا لیں گے لہذا یہ تجویز غلط ہے پھر ابو الاسود اسد ربیہ کھڑے ہوئے قریش کے سردار اس نے تجویز پیش کی کہ محمد کو مکہ سے نکال دیا جائے ہماری جان چھوٹ جائے گی ابلیس نے پھر مخالفت کی کہنے لگا کیسی کیسی بچوں والی باتیں کرتے ہو جانتے نہیں ہو محمد کیسے شیریں بیان ہے کیسے فصیح اللسان ہیں کیسی متأثر کرنے والی شخصیت کے مالک ہیں اگر تم نے محمد کو مکہ سے نکال دیا یہ کسی دوسرے قبیلے میں جا کر رہائش اختیار کر لیں گے اور لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے قریب جمع ہو جائیں گے اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے خطرہ بنے رہیں گے یہ تجویز بھی رد کر دی گئی اب ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے اور وہ کسی دن ایک ہی وقت میں سارے کے سارے محمد پر حملہ آور ہو کر معاذ اللہ نبوت کے چراغ کو گل کر دیں جب اکٹھے حملہ کریں گے تو کوئی ایک قبیلہ مجرم نہیں ٹھہرے گا ابلیس نے اس تجویز کی زوردار تعید کی کہ یہ ہے اصل بات جو ابو جہل نے کہی ہے آپ جانتے ہیں قبیلے سے ایک نوجوان کا انتخاب ہوا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خجرہ مبارک کا محاصرہ کر لیا تلواریں سونتے ہوئے کھڑے تھے کہ حضور جب نکلیں گے تو معاذ اللہ آپ کا خاتمہ کر دیا جائے گا لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے حجرت سے نکلے اور اس حالت میں نکلے کہ کچھ مٹی لے کر ان نوجوانوں میں سے ہر ایک کے سر پر رکھ دی ڈبلو یہ آیت کریمہ پڑھ کر پڑھتے ہوئے نکل گئے ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اللہ نے اس کا ذکر کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ او اَوْ يُخْرِجُوكَ آپ اس وقت کو یاد کریں جب یہ کفار آپ کے بارے میں بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللہ فرمایا کہ یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا یہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کو ہلاک کرنے کی اور اللہ تدبیر کر رہا تھا آپ کو بچانے کی ولہ الما کریم اور تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر کرنے والا وہ اللہ ہے انسان کی تدبیریں اللہ کی تدبیریں کے مقابلے میں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا اور اللہ جسے ختم کرنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا تو باوجود اور آپ کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچانے کا فیصلہ فرما لیا تو آپ وہاں سے رات کو نکل گئے اور پھر مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے اس واقعے کی طرف اس آئےت کریمہ میں اشارہ ہے آگے فرمائے کہ تُطلع اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں قد سمینا ہم نے سن لیا مسلح اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسا کلام بنا سکتے ہیں یہ کہتے محض ڈھی مارنے کے لیے اپنے حواریوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن کے چیلنج کو قبول نہ کر سکے تو وہ کہتے ہیں النامل انحاظ اللہ یہ تو بس چند بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آتی ہیں تفسیروں میں لکھا ہے نظر بن حارث کا نام کہ یہ شخص عام طور پر فارس وغیرہ کی طرف سفر کرتا رہتا تھا وہاں جاتا تو رستم اور اسمن یار جیسے پہلوانوں جادوگروں اور بادشاہوں کے قصے کہانیاں سنتا اور وہ خرید کر بھی لے آتا اور اس نے دو لونڈیوں کا انتظام کیا تھا لوگوں سے کہتا کہ قرآن میں بھی قصے ہیں میری لونڈیاں تمہیں ان قصوں سے زیادہ دلچسپ قصے سناتی ہیں تم قرآن کی بجائے ان قصوں کو سنو تو اس کی طرف اشارہ کہ یہ کہتے ہیں ایسے قصے ہم بھی سنا سکتے ہیں جیسے قصے معذ اللہ قرآن کریم میں ہیں اصل بات یہ تھی کہ قرآن نے قریش کے سرداروں کی نیندیں حرام کر دی تھی انہیں اپنا اقتدار خطرے میں محسوس ہوتا تھا دن بدن لوگ قرآن کی دعوت کو قبول کر رہے تھے اور قریش کے سرداروں کی غلامی سے آزادی کا اعلان کر رہے تھے تو اب وہ پریشان تھے کہ لوگوں کو قرآن سننے سے کیسے روکے سب سے زیادہ سرداران قریش کو جس چیز نے پریشان کیا وہ قرآن تھا قرآن کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں تھا کیا کریں جو سنتا ہے متاثر ہو جاتا ہے لوگوں سے کہتے مقال الدین کفرو لا تسم اول ہاض اس قرآن کو سنو نہیں ایک دوسرے کو کہتے جب محمد قرآن پڑے بلغوں کی ہی شور شرابہ کرو لکن تغلبون تاکہ شور کے ذریعے سے تمہاری آواز محمد کی آواز پر غالب آ جائے شور کیا کرو قرآن نہ سنو اور نہ کسی کو سننے دو جو باہر سے لوگ آتے ان کے سامنے بھی پروپیگنڈا پے گنڈا کرتے پورآن کے خلاف قرآن نہ سنو یہ شہر ہے یہ جادو ہے یہ ایسا کلام ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے جو اولاد کو والدین سے جدا کر دیتا ہے جو رشتہ داروں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے ایسا کلام ہے چنانچہ ایسے لوگ بھی تھے جو جب مکہ میں آتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے یا روئی سے کانوں کو بند کر لیتے تاکہ کہیں ہمارے کان میں محمد کی آواز نہ پڑ جائے قرآن کی آواز نہ پڑ جائے پھر قرآن کے حوالے سے کسی ایک بات پر ٹکتے بھی نہیں تھے کبھی کہتے یہ شہر ہے جادو کوئی کہتا اربی محمد کی سیرت تو جادوگروں جیسی نہیں ہے ہم جانتے جادوگر کیسے ہوتے کردار کے خلیس گفتار کے جھوٹے سیرت کے ناپاک اور کوئی عمل وہ بغیر عبض کے نہیں کرتے محمد کا کردار اجلا سیرت صاف ستھری اور محمد اپنی دن رات کی محنت پر کسی سے ایک روپے کا بھی طلبگار نہیں ہے کہا جادوگر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے نہیں یہ سیر نہیں کہانت ہے کہانت کہانت کیا چیز تھی کا لوگ غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا جیسے آج کل بھی ہے بہت سے لوگ مسلمانوں کے اندر مسلمان ہیں مگر غیب کی خبریں بتانے کے دعوے کرتے ہیں یہ رشتہ ہوگا نہیں ہوگا کامیاب ہوگا ناکام ہوگا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی قسمت کیسی ہے ستارے کیسے ہیں تقدیر کیسی ہے نوکری ملے گی نہیں ملے گی باہر کا ویزا ملے گا نہیں ملے گا تو عجیب پیشن گویا کرتے ہیں تو کاہن ہی لوگ یہ کام کرتے تھے اور اس کام کی بھی اجرت لیا کرتے تھے تو کہتے اللہ محمد کاہن ہے قرآن کہانت ہے کہانت لیکن پھر ان کا ضمیر کہتا کہاں کاہنوں کی خبریں کہاں قرآن کی خبریں کاہن تو رشتوں کے بارے میں بتاتے سفر کے بارے میں بتاتے کامیابی ناکامی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کاروبار کامیاب یا ناکام اور قرآن تو ازل کی غیب کی خبریں بتاتا ہے قرآن تو قیامت کے غیب کی خبریں بتاتا ہے قرآن قوموں کی خبریں بتاتا ہے تو کہانت نہیں ہے پھر کہتے ہیں یہ شیر ہے شیر قرآن شیر ہے اس لیے کہ اس کے اندر بھی وہی تاثیر جو اشعار میں تاثیر عربوں کے لیے سب سے زیادہ کشش اچھے شیر میں تھے اور جیسے ہم روٹی میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ روٹی کیسی ہے میدے کی ہے گندم کی ہے اچھی گندم کی ہے بری گندم کی ہے اور اس میں مٹی ہے یا نہیں ہے ہم روٹی کو فرق کر سکتے ہیں تو عرب کا بچہ بچہ شیر کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو شیر کے ساتھ ان کی اتنی مناسبت تھی اور شاعروں کی اتنی عزت تھی تو کہتے ہیں یہ شیر ہے اس لیے کہ متاثر کرتا ہے جیسے اشعار متاثر کرتے ہیں لیکن پھر ان کا دل کہتا نہیں یہ شعر تو نہیں ہو سکتا شاعروں والی بات تو محمد میں نہیں ہے کہاں شاعرانہ بندیاں کہاں شاعرانہ مبالغہ آفرینیاں اور کہاں قرآن مبنی بر حقیقت کلام شاعری میں تو بہت ہے ایسا مبالغہ ایسا مبالغہ کہ خود ایک شاعر نے کہا پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی پاپوش جوتے کو کہتے ہیں سورج کی کرن جوتے میں لگا دی پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی جو بات کی خدا کی کسم لاجواب کی تو شاعری میں مبالغہ بہت ہوتا ہے کردار کے گندے لوگوں کو فرشتہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور اجلے لوگوں کو ناپاک بنا کر پیش کر دیتے ہیں بڑا مبالغہ شاعری کے اندر بالخصوص درباری شاعری کے اندر تو کہتے شاعری تو نہیں ہے شیر تو نہیں لگتا پھر ان میں سے کوئی کہتا یہ اثاتیر میں کہا قصے سے اللہ اکبر قرآن نے قصوں کو بھی ذکر کیا ہے تو ان کی ایک ایک جزی کو ذکر نہیں کیا جیسے ناول نگار ذکر کرتے ہیں جیسے افسانہ گو ذکر کرتے ہیں جیسے کہانی بیان والے بیان کرتے ہیں قرآن تو کسی قصے کا صرف وہ حصہ لیتا ہے جس کے اندر ہدایت کا عبرت کا نصیحت کا سامان ہوتا ہے جزئیات میں قرآن نہیں جاتا ایک طرف تو قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے اور ایک بات پر ٹکتے نہیں تھے کبھی کہتے شہر کبھی کہانت کبھی شیر اور کبھی اساتیر اور دوسری طرف اپنا حال یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور نظر بن حارث جیسے کٹر دشمن بعض اوقات رات کی تاریخی میں چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے چھپ کر قرآن سنا کرتے ایک اس کونے میں چھپا ہوا ہے ایک اس کونے میں چھپا ہوا ہے ایک اس کونے میں چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے اور حضور تلاوت فرما ہیں یہ چھپ کر سنیں مزے لے رہے اب جب حضور نے تلاوت ختم کی تینوں اپنی اپنی جگہ سے ہٹے دیکھ لیا ایک دوسرے کو اور ملامت کی ارے بت تو بھی چھپا ہوا تھا اس نے کہا تو چھپا ہوا تھا تو, تو میں بھی چھپا ہوا تھا تو چھپ چھپ کر سنتے بھی تھے اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان قبول کرنے کے مختلف واقعات سیرت کی کتابوں میں آئے ان میں سے ایک واقعہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب کے دل کے اندر جو ایمان قبول کرنے کا دائرہ پیدا ہوا تو وہ اس وقت جب کہ وہ چھپ کر قرآن سن رہے تھے اللہ اکبر کہتے ہیں ایک دن میں چھپ کر قرآن سن رہا تھا اللہ اکبر اور بھائیوں اور بہنوں قرآن ایسا ہے کہ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے سامنے کوئی شخص بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرے دل کی بات کہتی ہے میرے دل کی بات کہتی ہے بعض اوقات اللہ پاک کسی خطیب سے کسی مرشد سے کسی مبلغ سے کوئی ایسی بات کہلوا دیتا ہے جو مجمعے کی ضرورت ہوتی ہے یا مجمے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے دل کا کوئی اشکار ہوتا ہے اللہ حل کروا دیتے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں میرے دل کی بات کہتی میں ایک بار سوچ رہا تھا اور قرآن نے اس کا جواب دے دیا اب حضرے فاروق چھپ کر سن رہے ہیں بڑا مزہ آیا حضور پڑھ رہے تھے سورہ حق کا بڑی مؤثر اور جذباتی سورت دل کو ہلا دینے والی سورت انداز بھی ایسا مل اللہ ملحاکہ مما ادرا کا یہ انداز اس طرح کا اسلوب تو بڑے متاثر ہوئے تو دل میں خیال آیا لگتا ہے کہ یہ تو زبردست قسم کی شاعری ہے امرای القیس کی شاعری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا محمد کی شاعری نے ایسا متاثر کن کلام ہے اور حضور نے سورہ آتا کی وہ آیات پڑی فلا اوسیم و بیما تب سیرول مما تب سرول ان نہ رسول کریم مما ہو ابلی شاعر کلیل تمین اکبر اللہ نے بھی حد کر دی اللہ نے فرمایا لوگوں میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھ سکتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے یہ رسول کریم کا کلام ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کلیل تم بہت کم ایمان لاتے ہو اب حیران ہے عمر فاروق ادھر دل میں خیال آیا اور ادھر جواب مل گیا اب سوچنے لگے لگتا ہے کہ یہ محمد کاہن ہے اسی نے تو میرے دل کی بات کو جان لیا میرے دل کی اشکال کو جان لیا آگے حضور نے پڑھا قرآن کی آیات ہیں بلا بک کاہن کلی لما تو یہ کسی کاہن کا کلام نہیں مگر تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو تن سیل ربل عالمین یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے بلو تقبل علینا بعض العقابی